باب پنجم خسائش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روشنی میں آیات مبارکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں سورہ الفتح آیت نمبر 29 سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہیں سورۂ علمران آیت نمبر تینتیس سیدنام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرجب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سورۂ عل عمران آیت نمبر ون سیونٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتضیٰ ہیں سورۂ جن آیت نمبر ٹونٹی سیون سیدنام محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد کامل ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں سورۂ آراف آیت نمبر 157 سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں سورہ معدہ آیت نمبر 15 سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برہان ہیں سورہ النساء آیت نمبر 174 سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین ہے سورۂ احساب آیت نمبر 40 سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید گواہ ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 143 سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں احمد بھی ہے سورہ اصف آیت نمبر سکس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہد حاضر و ناظر ہیں سورہ الاحزاب آیت نمبر فورٹی فائیو سورۂ الفتح آیت نمبر ایٹ سورہ المزمل آیت نمبر ایٹ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر چمکا دینے والے آفتاب ہیں سورہ الخذاب آیت نمبر 45 فائیو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم داع اللہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں سورہ اللہ حزاب آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماعی حسن روف الرحیم اپنے خبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے سورہ التوبہ آیت نمبر 128 رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین اے سردار یا اے انسان کامل کہہ کر خطاب فرمایا سورہ یاسین آیت نمبر ایک جانے کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طاحٰ اے پاکیزہ رہنما کہہ کر بھی خطاب فرمایا سورہ طٰ آیت نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر خوشخبری دینے والے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 119 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ڈر سنانے والے ہیں سورہ البقرا آیت نمبر 119 آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایوہ المزمل اے جھرمٹ مارنے والے کہہ کر خطاب فرمایا گیا المزمل آیت نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا یادر اے کمبل اوڑھنے والے کہہ کر خطاب فرمایا گیا سورۂ المدَر آیت نمبر ایک آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا گیا سورۂ الانبیاء آیت نمبر 107 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمان ہیں الانعام آیت نمبر 163 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے سورہ الحضاب آیت نمبر 21 آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہیں سورہ القلم آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے آپ پر ایمان لازم ہے سورہ النساء آیت نمبر 32 خدا کا محبوب بننے کے لیے آپ کے اتباع ضروری ہے سورۂ عمران آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کا گواہ ہے سورہ الفتح آیت نمبر 28 سورہ النساء آیت نمبر 79 اللہ تعالیٰ اور تمام فرشتے بھی آپ کے گواہ ہیں سورہ النساء آیت نمبر ون زکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ابن شریعت کے مالک ہیں سورہ الحشر آیت نمبر سات آپ مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہیں سرہ عمران آیت نمبر ون ٹوینٹی فور آپ سچے دین اور ہدایت کے ساتھ مبعوس فرمائے گئے سورہ الفتح آیت نمبر 28. اللہ تعالیٰ اپنی معرفت آپ کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی سورہ البقرا آیت نمبر ون ٹوینٹی نائن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آمد کی بشارت دی سورۂ آیت نمبر سکس آپ کے میلاد پر اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے کا حکم دیا سورہ یونس آیت نمبر 57 سیون علیہ السلام شریعت کے احکام کے شعرے ہیں سورہ النحل آیت نمبر 44 پاک چیزیں خلال اور گندی چیزیں حرام فرماتے ہیں سورہ الارا آیت نمبر 157 بوجھ اور گلے کے پھندے سے نجات دلاتے ہیں سورہ آراف آیت نمبر 157 آپ اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جاتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر ایک آپ لوگوں کو سیدھی راہ کی ہدایت دیتے ہیں سورہ شعرا آیت نمبر 52 حضور اکرم لوگوں کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 151 آپ لوگوں کو پاک کرتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 151 آل عمران 164 الجمعہ آیت نمبر 2 آپ کو حلال اور حرام کا اختیار دیا گیا ہے سورہ آراف آیت نمبر 157 ففٹی و آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا سورہ الحضاب آیت نمبر 36 پہلے حضور علیہ سلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے سے قبل صدقہ ضروری تھا سورہ المجادلہ آیت نمبر 12 اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم دل اور مہربان بنایا ہے سورہ عمران آیت نمبر 59 رب ربط نے آپ کو مشقت اٹھانے سے منع فرما دیا سورہ طاہ آیت نمبر ٹو آپ پر اتارا گیا قرآن بے مثل ہے سورہ البقرہ آیت نمبر ٹوینٹی تھری آپ کے ازوار مطالعات بھی بے مثل ہیں سورۂ الحضاب آیت نمبر تھرٹی ٹو آپ کی ازواج مومنوں کی مائع ہیں سورہ الحضاب آیت نمبر سکس آپ کی زوجہ مطالرہ کی پاکی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی سورہ نور آیت نمبر الیون نزولِ قرآن سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجۂ مطرہ کی متعلق بدگمانی حرام ہے سورہ نور آیت نمبر ٹویلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اباؤ اجداد مومن ہیں سورہ الشعراء آیت نمبر ٹو نائنٹین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار پاک ہیں اللہ حضاب آیت نمبر 33 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیم الردوان سے اللہ تعالی راضی ہے سورہ طوبا آیت نمبر 100 محصر میں آپ کو اور مومنوں کو رسوا نہ کیا جائے گا سورہ التحریم آیت نمبر 8 خبیبے کی